پہلے اپنا جواب دو رہا جی بالکل جواب دو اپنا میں آپ کو کتاب دیتا ہوں تاریخ جب میں روکوں گا میں بھی روکوں گا آپ آواز آپ مرضی ہے جی جی. سفائی شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر ہیں پتھرتے مجھے کہتا ہے اور اپنے گھر میں تمہارا دادا بجر المجم والا لکھتا ہے اب مذہب صحابی حجت اللہ اور بد مسبو کہتا ہے یہ کسی پر بھی اجت نہیں تھا اس کو چباؤ سفر دوسری بات کا آشیا یہ کیا کہتا ہے سنو کہتا ہے کھولے سے ابھی مارے نصیح کچھ نہیں ہے کہتا ہے محکوف لائف اس کی دلا بھی پڑھتا جا شرماتا جا دیکھو یہ کہتا <laughs> ہے ابن اخبار سے میں نے تفصیل نقل کی کہ کوریل قرآن نازل ہوئی ہے کس کے بارے میں فاتح کی ممانت کے بارے میں کراپ کی ممانت کے بارے میں یہ ابن عباس کا میں اثر پیش کرتا ہوں ابن عباس رضی اللہ نہ ہوتا رہا ہم کہتے ہیں یہ کا خلفل امام فاتحتی کتاب میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوریل قرآن کا مطلب فاتحہ نہ پڑھنا نہیں اگر یہ مطلب ہوتا تو سیادی کبھی بھی نہ وہی سیادی کہتا ہے قرآن کے بارے میں نادر ہوئی وہی سیادی کہتا ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہے انہوں نے کہا احمد بن حمبل کا اجماع ہے میں نے پیش کیا کہ احمد بن حمبل نے اجماع اس بات پہ نقل کیا ہے کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فاطہ نہیں پڑھنی کیوں میں نے جی ایل والام نبالا سے پیش کیا کہ احمد بن حمبل سے پوچھا گیا جاہری نمازوں میں نام کے پیچھے کراط کے بارے میں فاطح کے بارے میں انہوں نے کہا پڑے گا اگر اس مال کا مطلب بات ہے نہ پڑنا ہوتا سوامت ہمبل کبھی بھی یہ بات کرتے اور دیکھو یہودیوں والا کام یہودیوں کا ساتوں والا کام آتے اپنے پہ دیکھو سنو سنو اے لالا بات کر رہے دیکھو بھائی اس نے پڑھی کے بہتی کے اندر کتاب ان کے بہتی کے اندر ہے کلو سر یہ کتاب یہ ہودیوں والا کام کیا آدھی پڑھی آدھی چھوڑ دی آگے ہمیں عبد کیا بناتے ہیں کالا وہ عبد اللہ وہ یہ بات واہم ہے کتاب روایت نقل کی اسی نے جگہ کی ہے مولوی صاحب یہ دیکھو یہ خداج کا ماناج المراد بھی القصان تجلی یہ اپنے ساتھ امام پیکتی نے نقل کیا ہے اس کا معنی اور ابو خلیرا رضی اللہ تعالیٰ میں نے جواب دیا میں نے کہا کہ سنو انہوں نے کہا سفیان بن اینا کا پول پیش کیا فسائدن تھے مولانا سفیان بن اینا پود ہوا ہے ایک سو اٹھانوے میں امام ابود پیدا ہو رہے ہیں دو سو دو میں اس کے درمیان جو انکتا ہے اس کی سنی پیش دوسری بات یہ کہتے ہیں سفیان سوری نے سفیاان بن اینا نے کہا جی مجھے سنی بات سفیان بن یحنا نے جس کے بارے میں کہا ہے اس میں فسائے کے نفل ہے اور میں نے بخاری سے پیش کی تھی اس میں فسائدن کے لفظ ہے <سؤال> <سؤال> اور, <دیکھو سؤال> اور مولوی صاحب کہتے ہیں فسائدن <سؤال> مولوی صاحب پابیا کی فضیت مانتے نہیں اور فسائدن پہ جا رہے ہیں <سؤال> اور فادیہ پہ بھی چلے گا <سؤال> <سؤال> <سؤال> اور حدیث نمبر بارہ ابو رضی اللہ کرد ان لا القرآن ہر وہ نماز جس کے اندر ملک دیکھو میں ہر رات کرتا ہوں اس کا لفظ یہ ایک بھی نہیں پیش پڑ کر سکا پہیا کتاجم سم مہیا پتا جم اور لے لو ناقص نوازے تمہیں مبارک کامل نوازے تیرا نمبر تیرہ نمبر سنگھ کارا کیا بالکلاتل پر امام ہمیں وہ حکم دیا کرتے تھے کلاس کا امام کے پیچھے بارہ نمبر سارا جب بھی انا سن تھی کتاب محنت کے پہلو میں کھڑا ہوتا تھا وہ بھی ایمان کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے شاہ ولی اللہ بازا میں کیا فرماتی کی فرماتے ہیں شاہ علی اللہ ہنفی ان کا دیوبندی مولوی فرماتے ہیں شور تھا یہ شور ان کے پاس ڈرائنگ نہیں ہے یہ آئے گھر سے فیصلہ کر کے ایسے اپنی ندامت شرماؤ شرمندوں کی طرح ایک روایت پیش کرو جس میں فاتحہ کا لفظ ہو مختری کا ذکر ہو اللہ کے نبی نے کہا وہ نماز فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہو جاتی ہے اللہ کی قسم ماننے کے لیے آیا ہوں نبی کا ماننے والوں تیری طرح ملکر نہیں فاتحہ کا لفظ دکھا دے ایک روایت میں پوریئل قرآن پڑھی اور تیری نور الزار نے لکھا ہے تیری نور میں لکھا یہ اور تیرہ نمبر حدیث ہمیں اللہ کے نبی نے بعض ایسی نمازیں پڑھائیں جن کے اندر جہری کرا کی جاتی ہے آپ نے ان کیراد کروں تو میں سے کوئی کچھ نہ پڑے اللہ بھی قرآن قرآن سورہ فاتحہ متوی کا لفظ ایمان کا لفظ فاتحہ کا فکر ایک والی رواج پیش کرو ایک اللہ کام وہ امام کے پیچھے پڑا کرتے تھے اما باپ مولانا میں نے پہلے بھی ان کو سمجھایا تھا اصل نہیں ہے نا پھر بھول جاتے ہیں میں نے امام احمد کا اجماع اس بات پر نقل کیا تھا کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل نادل وہ انہوں نے سے رجوع کر لیا ہے یا نہیں ہے وہ پیش کر رجوع کر لیا ہے اس بات انہوں نے کوئی رجوع نہیں کیا کہ یہ آیت یہ نماز کے بارے میں حاصل ہوئی ہے یہ بار بار کہہ رہے وہ کیوں پڑھتے وہ کیوں وہ کیوں پڑھتے میں نے تو اجماع کی بات کی ہے میں نے اجماع اس بات پر نہیں نظر کیا کہ یہ آیت اس بارے میں اس بات پر اجماع ہے کہ مقتدی باتیں نہیں پڑے گا میں نے اس بار پر شکل <سؤال> کی ایک بار کا وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بار پر حجما ہے کہ یہ آئے رواج کے بارے میں نہ دے دوسری بات انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ والا کام میں نے اوپر والی <سؤال> روایت پڑھی اس کے اندر کیا کروایا انہوں نے کتاب القراط کے اندر اوپر والی روایت جو ہے اس میں اس بات ہے کہ رفع کے بارے میں اختلاف ہے کہ رفع اور رق حدیث کو صحیح سونا تھا سنو وہ مرفوع ہونے کے بارے میں اختلاف کیا انہوں نے کہ مرفوع ہے یا جو یعنی ساپی کا قول ہے یا ندی کا فرمان ہے سافی کے قول کال کرتے بیچ کرتا یوگی کا کام ہے چلو یہ متی سین کا طے چنا جاتا ہے جب ایک حدیض کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے کہ یہ مرفوع ہے یا صافی کا سافی کا کال ہے تو وہاں ترجیح مرفو تو ہوتی ہے مولانا وہاں محل اس بات کو یہ انہوں نے فرمایا ان کی رفڑائی تھی نفا میں کہہ دی کہ حدیث اچھا کارج کا مانا انہوں نے بہتری سے نقل کیا کارج کا مانا انہوں نے خود بہتی سے نقل کیا خود پتا نہیں ہے کہ اصل کوئی چیز ہو تو پتا ہودار کا مانا ہے نقصان تم سے کہہ رہے ہو بات نقصان والی کہہ رہے ہیں میں سے خود کھجا کے بولے رکھا کر رہے ہیں نقصان <تصحیح> کہ <کے> نقصان آگے <راگن> بات یہ نہیں کہ کون نقصان والی نماز پڑھا رہا ہے کون نہیں پڑھا رہا بات یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا دعویٰ کیا تھا وہ ثابت ہوا یا جھوٹ بولا <تصحیح> <تصحیح> بات یہ ہے کہ آپ نے دعوی کیا تھا کہ جو فاتح نہ پڑے نماز نہیں ہوتی حدیث وہ پیش کر دیا جاؤ ہو جاتی ہے حتیش کو پیش کر دیا کہوزانا سفیاان بین روزانہ کی کیا تھا پیش کرو مسلم ابھی وانا میں آپ کو اس کے جو ہے کے اندر ساتھ نہیں ملی آپ کو ابواؤ ابو میں ابو ابو پیش کرتا ہوں کا نکل <سؤال> کرنے والے <سؤال> اچھا <سؤال> مولانا یہ سفیان بے رویاانا کی سنگت پیش کرو یہ مولانا کوئی حدیث میں سفیان بے رویاان ساتھ ہی کھڑے ہوئے حد سنا ہوتا ہے سائے دن مبلو سر حکام سفیان ہونی مولانا ساتھ ہی کھڑے ہوئے کوئی آتنک نہیں ماری گئی ہے اچھا میں آگے اپنی اپنے دلائل شروع کر رہا ہوں چار باتوں کا مطالبہ میں نے کیا تھا حدیث ہو اس کے اندر امام کا ذکر ہو مختی کا ذکر ہو فاتحہ پڑھنے والے کی نماز نہ ہونے کا ذکر ہو حدیث صحیح ہو ابھی تک نہیں پیش کر سکے ابھی تک نہیں پیش کرش کرنا شروع کر دیجیے ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے ہم سے غلطی گئی ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوتی اچھا <laughs> یہ حدیث میں چار باتوں میں دوبارہ دکھا رہا ہوں یہ حدیث سے بات آ رہی ہے مسلم ابھی ہمارا ہے اس کی صحت پتھروں نہ استعمال کیوں نہیں کرتے ہو یہ شام نے سبائی سے وہ بتاتا بتادا سنگام شریف کے ساتھ ابو موسلا شری رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی اس کے اندر یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ نے ان رسول اللہ علمنا و سن و اور سلا تنا نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا اور ہمیں ہمیں طریقہ بیان کیا نماز کے پوری نماز ہمارے لیے بیان کی اوریم صفوفہ کم تم اپنی سفر کو سیدھا کیا کرو ثم لیاؤں گا تم احرکوں پھر ایک آدمی تمہاری امامت کروائے بحیدہ کپرام ہوں فکبیر جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو بحیدہ پارا تو غیر مذوب عالم و ظالم فکول جب امام غیر مذوب عالم و کہے گا تو اس وقت تم نے آمین کہنا ہے امیم، آمیم، آمیم، اچھا آمیم، آمین، اس, آمین کہنا ہے، اس کے آگے جو ہے یہ ابو مساثری رضی اللہ تعالیٰ کی اور بھی روایت آ رہی ہے حدیث نمبر آٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور جو ہمیں نماز سکھائی اس کے اندر ہمیں یہ سکھایا کہ مسکو نواز سبوں کو سیدھا کرو پھر تم میں سے ایک آدمی امامت کروائے جب امام تکبیر کے تو تم تکبیر کہو وحیدہ طرح پانسی تو جب وہ کلاب کرے تو پھر کیا ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ حدیث نمبر نوشن حیز بتاؤ اچھا منص اللہ من رکاطن جو حدیث پیش کر رہے تھے یہ سن لے یہ ادھر سنیں <smallal> رسول فرما رہے ہیں کہ منص اللہ رکاطن قرآن فلم مشلی <سؤال> <سؤال> جس نے ایک بات ایسی پڑھی کہ جس کے اندر نماز اس نے باتیں نہ پڑھی اس نے نماز نہیں پڑھی اللہ یہ کون مرال امام مگر یہ کہ امام کے پیچھے ہو پھر نماز اللہ ماشاء اچھا <مائے> <سؤال> <پر قرأد سؤال> <جو آه. سؤال> میں اب مولانا ضلع عدالت سے ڈیش کر رہا ہوں رسولہ فرمایا ان نمبر امام الی حکمی امام تو اس لیے بنایا گیا کہ اس کی ابتدا کی جائے وہ عیدہ کب بلا فتح بھی ہو جب وہ تقبیر گئے تو تم بھی تقبیر کہو وہ عیدہ بارہ تو جب قرات کرے تو خاموش ہو جاؤ مولانا ہم یہ کہتے ہیں جب قرات ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ کیوں پیچھے شروع کر دیتے شور ڈالنا شروع کر دیتے ہو مولانا یہ ابن ماجہ ہے ابن ماجہ کے اندر اب مولانا ضلع عدالت سے دس آ ہے ادیس نمبر مختلف ہو گئی ہے تیس نمبر گیارہ بتائیے مجھے تکبیر کہو پیدا کرا فنسی جب ادا کرے تو خاموش ہو جاؤ پیدا قال غیر مقصود عالم ولا سالین سکول عالین جب غیر مغصوری عالم ولیم کہے تو پھر کیا کہو آمون کہو دوسری حدیث اس کے اندر ابو, ابو مساشری رضی اللہ دالان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادا کرال امام فنسی جب امام کراتے اخلاق کرے تو تم کیا ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ یہ میرے پاس مسند احمد ہے اسن آمد کے اندر امورا رضی اللہ تعالم تیزی حدیث آ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ وسلم نے پڑھوایا ان نمبر بھی حکمران میرے جھوٹوں کے دیکھیں جی یہ میرے ہاتھ میں دعویٰ ہے اس کے اندر نفل ہے فاطیا کے اللہ <سؤال> بھی پسند مودی صاحب نے ابھی تک ایک بھی روایت ایسی پیش کی ہے جس میں پاشا کے نقص ہوں تو بولے سارے کیوں بولے ٹھیک ہے رکا ہے رہے تمہارا بھی لوگ تو تمہارے پوچھا کیوں جی جی بولے والله هو ده زلمه الاميره بتاعته بعدين ماشي خلاص خلاص في الاخر مين اللي لغاها هو ده هو ده انا كده بس انا ما تجاوبلكش انت شوفت الشباب ابو اسكندريه یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے کتاب القلاح دن کا دن یہودیوں والا کام کیا بڑوں والا کام کیا اس کے اندر ہے اس سے وہ نقصان مراد ہے جس کے بغیر نماز ہوتی نہیں اور یہ بےکوف کہتا کہ خالی نقصان مراد اگر اس کی باری ہوئی بات مجھے یہ آپ تو بولتے آپ باتیں نہیں پڑی جاتی وہ فضاج ہے فضاج ہے فضاج ہے سترہ نمبر اور تمہاری روایت تو تم نے ٹیسٹ کیوں کہ مجلس ہے اس سے افتار نہیں بنتا یہ سترہ نمبر ہے اب وہ بھی بنایا تھا فاتحہ تھی کتاب اور وہ نماز اس کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے کتاب نے نماز پڑھی اس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی شاید گراط نہیں کی کیوں اگر فادیا فرض نہ ہوتی تو اللہ کے اندر لے لو یہ جو اس سے پہلے انیس پڑی تھا اس کا جواب کون دے گا اور میری ہر رواج کے اندر فاتحہ کا لفظ اللہ کی قسم تم نے اور اسی طرح سنو بھی سنو میں نے کہا میں نے اتنے ہاتھ کا جواب دیا اس کا جواب آیا میں نے کہا کون ابھی تمہارے گھر کے نہیں اس کا کوئی معابلہ نہیں ملا اسی طرح میں نے ابھی میں ابھی میں اجماع پیش کرتا ہوں سورہ فاطہ پہ اجماع سورہ فاتح پہ اجماع یہ کتاب المجروہین امام رحم اللہ فرماتے ہیں لم اختر من لحافتی رائے ہو میرا حال صحابہ سے لے کے آج تک اہل علم میں سے جوبنیوں کی بات نہیں ہے اہل علم کی بات ہے آج تک کسی اہل علم نے اختلاف نہیں کیا ممسب علم اہل علم سے وہ مراد ہے جن کی نسبت علم کی طرف نہ کہ تقریر کی طرف انا منکارا کلفل امام تو جزی سلا تو جو امام کے پیچھے سورہ آ پڑھتا ہے اس کی نماز اس کو کفایت کرتی ہے مخالف یہ جو نہیں کرتی ہاں تم ایسی ایسا اجماع پیش کرو کہ نہیں ہوتی میں پیش کر دیا ہوتی ہے ایسا پیش کرو نہیں ہاں اور یہ پھر دوسرا اجتماع ہر استجار امام پیت البر سے کہتے ہیں فقد اجمال علما نمن کالا خلف امام فسلات ال تام متن بلا اادی جو امام کے پیچھے کنات کرتا ہے اس کی نماز مکمل وہ اپنی نماز لوٹائے گا لیکن جو نہیں پڑھتا وہ لوٹائے گا محب محب کا محب اجماع قانون کر کافی نے تمہارے اصول کے مطابق امین کاڈی نے لکھا آج مسلمان یا کافر تمہیں اختیار کہتے ہیں القلا کلا امام کے پیچھے ہے افغان ابھی پاتے تین کتاب وہ کہتے ہیں دیکھو میں ہر روایت پہ فاطہ کا رفظ پیش کرتا ہوں مفتلی کا ذکر پیش کرتا ہوں اللہ کی قسم کا میں نے ایک روایت پر سنانا ایک روایت جس کے اندر بادیا کا ذکر ہو مختلی کا ذکر ہو یہ اکیس روایات میں نے پڑھ دی ہے تمہاری ہر جگہ کا جواب دیا لیکن بائیس فیصلہ سنو کہتے ہیں کال اکانیا بل کراطل امام انس ہمیں امام کے پیچھے قرات کا حکم دیا وہ کتابیں لیتے جا رہے جواب تمہارا پڑھا دے گا اور امداد والا کیا کہتا ہے انا باغ رابینا وہ تمہارے گرگا والا وہ کہتا ہمارے بال انتوں نے امام کے پیچھے قرات کو اچھا سمجھا ہے مستحکم سمجھا ہے احتیاط اور بے احتیاط تو احتیاط کر لو اور یہ تمہارا بڑا کہتا ہے احتیاط اس میں ہے کہ فاتل پڑھ لو تمہاری اور احتیاط تو پڑھو کی مان لو مقلد ہو یہ دیکھو اور اس کے بعد اللہ کی توقع میں پھر بعد میں ایک ہی بات پیش کر دو میں نے رات رات مطلب یخرا پیش کی میں نے کہا اس کے اندر امام مختلف منفرد تینوں شامل ہیں کسی کی تخصیص نہیں ملتی مولوی صاحب میں نے کہا کہ لا لائق اللہ سلاتم بھی گئی تو بوری. اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ میں اس میں مختری کا ذکر دے تو اس کا وزو کیسے ثابت کرو گے جو جواب وہاں پہ دو گے وہ جواب یہاں پہ ہے مولوی آسم تو زیر کا پیالہ تو پی سکتا ہے موت تو آ سکتی ہے پاشا کا لفظ دکھا سکتا اللہ کی قدم ابھی شکر سے لکھ دوں گا ایک روایت کا دس نہیں پانچ نہیں ایک روایت نام ہو پاشا کا ذکر مفت کا ذکر اور یہ ہو کے نماز ہو جاتی ہے یہ دیکھو تیئیس نمبر کھانا قرآن ایک جلن گئی ہاں امر قرآن گیا اور فائدہ صحیح تیئیس نمبر چوبیس نمبر یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب کتابوں کی رات سنل کمرالاتے ہیں کئی کرا بفاتیاتی کتاب او تو سورہ عمل کا لاتے حکم اور فرماتے ہیں پہلے جو فرمائے اس کا جواب تو دوں گا تم مانگنے والے بند تم ماننے والے بنو نبی کی بات ہے ابھی کیا تھا جتنے پڑے مفت کا لفت ہے اور پچیس نمبر یہ مستدر کا کے منہ نبیا سے سمکالو مل قرآن رسول <سؤال> کریم اماباد میرا شروع سے مطالبہ یہ تھا کہ جس میں چار چیزیں ہوں امام کا ذکر ہو مختلی کا ذکر ہو پاتیں نہ پڑے نماز نہیں ہوتی اس کا ذکر ہو اور حدیث کی کیا ہو ایک حدیث پیش کر دو تین گھنٹے سے زیادہ کام گزر گیا لیکن ابھی تک کے ایک کی حدیث ابھی آپ ہیمر جب یہ کام پوچھوں گی تب چیز کریں گے چاروں چاروں یہ بات بالکل اچھا انہوں نے جو حدیثیں پیش کی تھی اس کے بارے میں میں نے یہ کہا تھا کہ جو بخاری والی پیش کی ہے اس کے بخاری کے اندر پوری نہیں تو وہ دور میں وہ حدیث پوری کر ہے اس میں فسائدن ساتھ ہے کہ جو فاتحہ اور سورت نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی تو فاتحہ اور سورت اکیلے نے پڑھنی مقتدی نے نہیں پڑھنی اور جو حدیث جو حدیث انہوں نے پیش کی کہ ان کا کہ مقتدی اگر نماز کی زبان کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑے گا اس کی نماز نہیں ہوگی میں نے یہ اس کے بارے میں پیش کیا کہ یہاں تو محمد بھی نصاب کا ذات تنظار ہے اس کے بارے میں پوچھوں ایسی حدیض بارہ تو نہیں پیش کر سکے نا میں نے بتایا کہ محتی سنگھ کے ہے کہ اس کی بات افراد میں ہوتے ایک نہیں پیش کر سکے محتی نے کہا کہ میں اس کی ایک نہیں پیش کر سکے دوسرا میں نے کہا تھا کہ مدلس ہے مقبول کی بات حدیث پر نہیں اس کا کوئی جواب دے سکے انہوں نے ایک حدیث پیش کی بن میں نے کہا کہ وہ تکذاب ہے تو وہ آج اس کا جواب نہیں اور پھر اس کے بعد تو ویسی یہاں گو لیا اب وہ ابھی سے پیش کر رہے ہیں کہ جن میں نہ مقتدی کا دکر ہے نہ کا دیکھ ہے ہیں پر امام کا دکان کرا سل پر امام کلا پر امام تو تم بھی نہیں کرتے ہو قرا پر امام صورت پاتے تم صرف سورے کے علاوہ جاری سورت تم بھی نہیں پڑتے فراسل پر امام کے بھی ہے فاتح کے علاوہ بھی ہے سورج تم بھی نہیں ہو اچھا باقی جو میری اس کے بعد جو انہوں نے دلائل پیش کیا اختلاج بارے اب تو ساری وہ حدیثیں ہیں جس میں نہ مختلی کا ذکر ہے نہ فاتح نہ پڑھنے والے کی نماز نہ ہونے کا ذکر ہے نہ ہی اس حدیث کی صحت کے بارے میں کوئی حوالہ ان کے پاس اب ساری حدیثیں آپ بھی سن رہے ہیں صاحب ان کے اندر کوئی یہ بات نہیں آ رہی کہ مختلی کوئی اس کی نماز نہیں ہو اچھا میں یہ کہتا ہوں مولانا آپ نے پھر وہ اللہ برار امام پہ میں نے جب کہا تھا کہ فراج کے بعد مہندی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ یہ نماز داخلے سے ہے مگر یہ کہ امام کے پیچھے اس پر کیوں نہیں آپ نے کچھ جگہ کی اب تک میں نے دکھائی وہ کتاب میں نے کہا دیکھا انہوں نے اتنی بات لکھی تھی لکھی تھی کہ اس حدیث کے مرفوع اور موقع ہونے میں اختلاف ہے کہ یہ صحابی کا فرمان ہے یہ نبی کا فرمان ہے اور اصول کا یہ ضابطہ ہے کہ جب اس بات میں اختلاف ہو جائے تو پھر وہ نبی کا فرمان شوار ہوتا ہے سابی کا فرمان شمار نہیں اللہ تک اللہ اللہ اللہ جواب اللہ آئے اب اب میں بھی سابے میں پتہ ہوں نہ ذرا اب یہ پڑھ رہے تھے کہ جو آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو امام کی قراعت اس کو کافی ہو جائے گی اور اسی طرح محمد رضی اللہ تعالی سے روایت ہے وہ ان سے پوچھا گیا امام کے بارے میں پوچھا گیا فرما کے تقفی کا خراق الاپ کو امام کی گراط کیا ہو جائے گی کافی ہو جائے گی امام کی گراعت کافی ہو جائے گی غالانہ آپ کہتے ہیں ایک حدیث پیش نہیں کیا کہ جس سے فاطہ کا ذکر ہو آپ نہ مانے احمد آباد بھائی اب اللہ صاحب مان چکے کہ فاطح کا ذکر ہے اس حدیث میں فاتح کا ذکر ہے آپ ایک حدیث پیش کریں کا ذکر ہو امام کا ذکر ہو فاتح نہ پڑھنے والے کی نماز نہ ہونے کا ذکر ہو اور حدیث بھی سید دنیا کے اندر آج تک کوئی ایسی حدیث نہیں ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ملی ہے مولانا یہ سنے مسلم آمدن مزید منی کی جو سنعت ہے اس کے اندر آ رہا ہے کہ جاوید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کیا نہ رہو امام فراۃ ہوں امامی لہو پلا کہ جس کا جو امام کے پیچھے ہے تو امام کی قرآن مفت کی قراط اب تک آپ نے جو والے پیش کیے ہیں اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کی کاط امام کی کاعت آپ علی السلام فرما رہے کہ جو امام کے پیچھے ہے تو امام کی کا مفتی کی کرا ہے مولانا آگے بھی عبد النحمی عبد النحمید کی بھی اس موجود ہے وہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ اسلام نے فرمایا کہ جو امام کے پیچھے ہے تو امام کی قرآ مفتی کی ہے مولانا مقصود اسے پیش کر رہا ہوں کر رہے ہیں نا بیس سے بھی زیادہ پڑھ چکا ہوں میں جسے یہ من کاملہ ہوں یہ مصنف ابن بھی پارٹی کو پڑھ رہا ہوں میں یہ مصنفی میں بھی ہے اس کے سفید چار سو اس کے اندر آپ اس طرح سر موجود ہے من کان رہو امام فقرات امام الہو ہو جو امام کے پیچھے امام کی کراس مفتزی کی گراط اس کو کراس کرنے کی ضرورت ہے یہ مسلم احمد ہے مصنف احمد کی کسی چیز ہے سب اس کا ہے چار سو پندرہ سبھا ہے اس کے اندر نبی علیہ السلام کے فرمان موجود ہے ہمات من پیان ہو امام السرا جو ہے نا یہ اسی کے اندر پایا گیا تقریباً چھٹی ساتویں انسٹریشن کی ڈر میں آپ علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ السلام کا فرمان ہے من پیانل ہو امام ال قرات امام ہو کہ جس کا امام ہو تو امام کی گراط مختری کی گراس ہے مولانا ایک پپا ذرا آپ کے سامنے بیان کر دوں اور یہ سبب بھی ہے کہ مصنف عبد الزاقا فرماتے ہیں اکبر نہیں بن الحکمہ مجھے بن الحکمہ نے خبر دی کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ابو برکز عمر عثمان کارو یہ خط پر امام یہ سارے کے سارے امام کے بیچ اکرا سے روکتے ابو آپ صلی اللہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ سارے کے سارے عراق ربر امام سے روکتے تھے مولانا یہ صفحہ 139 سو انتالیس ہے مصنفوں کی ہے جس نمبر دو ہے یہ میرے پاس شرمانی لسال ہے صفحہ اس کا جو ہے ہے اس کے اوپر میں دو آدھی سے آپ کو سناتا ہوں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ ی کرون نقل پر نبی, نبی, میرے میرے میرے کر کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کرام پہلے پڑھ لیتے تھے نبی علیہ السلام کے پیچھے فرمایا نبی علیہ السلام نے غلط کے والے یہ کرام میرے اوپر میرے گرام بھی تم نے یہ خلط کر دی ہے میرے گراف بھی تم نے خلفت کر دی ہے روک دیا اور آگے دوسرے من کا ناؤ امام نبی صلی اللہ علام نے فرمایا نبی وسلم نے فرمایا کہ جس کا امام ہے امام کی قرآب مقتدی کی کراس ہے اور تیسری اچھی چیز جی ہے کتاب سے نبی سراسلم نے فرمایا منسلنا ہے جس نے کوئی ایک ریکارڈ پڑی اس کے اندر امر قرآن نہ پڑی فاتح نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی مطلب یہ کہ امام کے پیچھے نام امام کے پیچھے والی بات نہیں ہے تم دوسروں کی پٹ کرتا ہے ہماری باقی کتابیں واپس کر دینا یہ دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیم کی حدیث ہے اور تعالیم کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک ہم نے نماز پڑھی صوبہ کی نواز تھی پوچھا کسی نے گراف کی ہے میرے پیچھے ایک آدمی نے کہا کہ یا یہ سلو میں نے کی ہے فرمایا کہ مالی اناس اور قرآن میں بھی سوچ رہا تھا کہ مجھ م... کیا ہو گیا کہ مجھ سے بھی پرانے بات میں جھگڑا کیا جاتا ہے میرے پیچھے بیجے... نبی علیہ السلام امام کے پیچھے گرا تو فروانے کہ امام کے ساتھ جھگڑا ہے اور تم کہتے ہو جو پاتے نہیں پڑے گا نہیں ہوگی مولانا میں نے تقریبا تیس سے زیادہ حدیثیں پیش کر اور میری کسی حدیث پر جڑا نہیں ہے میری کسی حدیث پر جڑا نہیں ہے میرے کسی حدیث پر اعتراض نہیں ہے پیش کی ہے میں نے بتایا اس کے اندر کزاب اس کے اندر سجان اس کے اندر وہ رابطی کے جس کو محتیجین کہتے ہیں اس کی بات موت کہتے ہیں اس کے بعد موت پر نہیں ہے ایسے اس کے اندر موجود ہے مولانا یہ سیاستہ میں سے میں پیش کر رہا ہوں اب مرالض کی بات آ رہی ہے رسول اللہ وسلم ایک نواز پڑھائی جامع اور اس کے اندر ہمارا کیا؟ سے کسی نے میرے ساتھ ابھی کی قرار کی ہے ایک آدمی نے کہا کہ جی ہاں رسول اللہ فرمائے کہ میں بھی کہتا ہوں تم کہ عالی مراد قرآن میں مجھ سے فکرا کیوں ہوتا ہے اور آگے آگے سنیے آگے بڑھواتے ہیں رسول اللہ فیمل فی رس اللہ قرآ کے پھر جاری نمازوں میں سابا کرام نے کے پیچھے نماز جی چھوڑ دی تھی جہری نمازوں میں اس کے اندر صابہ کرام سمجھ گئے امام کے پیچھے اراد نہیں کرنی اور یہ لوگ آج ابھی کی مخالفت میں ہوئے یہ نہیں وہ بخیر وہ خوش ہیں رسم کریم آباد میں شروع مناظرہ سے اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں کہ مولانا ایک روایت پڑھ دیں جس کے اندر فاتحہ کا لفظ ہو مقتدی کا ذکر ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فاتحہ نہیں پڑتا اس کی نماز ہو جاتی ہے انہوں نے ایک بھی روایت پیش نہیں کی اور جتنی روایتیں پیش کی ہیں اس کے اندر کراط کے لفظ ہیں اور جتنی انہوں نے پیش کی ہے اس کا حال بھی ان کے گھر سے سن لے یہ میرے ہاتھ کے اندر بتم بھی الام مشکلاتی کرایہ یہ ابن و ابل از کی یہ کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ من کام الح امام فقرات الامام امام الحو یہ فرماتے ہیں کہ امل حدیث فاخر جہ احمد وابن و ماجتا ود دار تنی ملترو کن کلو حاض کہتے ہیں کہ سارے ملحب سارے اس کے سہی مولانا آپ کے گھر کی بات زبان میری ہے ماشاءاللہ چراغ میرا ہے رات دین کی آپ کی تیسری روایتوں کا جواب یہ آپ کے مولوی صاحب نے دے دیا اور دوسرا چیز یہ میرے ہاتھ کے اندر دار کتنی ہے امام دار کتنی رحمت اللہ علیہ من کان الح امام الفقرات الامام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے اندر حسین ابن عمارا ہے اور وہ ضعیف ہے بولنا دار کتنی اور آپ نے جابر بن عبداللہ کا اثر پیش کیا دیکھیں جابر بن عبداللہ اللہ نے پیش کیا من کان اللہ امام الفقرات امام الحمد کرات میں نے کہا کرات کے لفظ کا بھی رائے پیش نہ کرو کیوں ابھی وہی جابر بن عبداللہ سنن ابن ماجہ میرے ہاتھ کے اندر ہے حدیث کا نمبر ہے 843 وہی جابر بن عبداللہ جس کی آپ نے روایت پیش کی ہے اس کا سنے انجاب نہ کرو پھر ظہری فل فل امام وہی جاپے بن عبداللہ ہوتے میں آپ کو کہتا ہوں کات اور چیز ہے کات عام ہے فاتحہ خاص ہے جس صحابی سے تم نے کات کی نمارت ثابت کی میں نے اسی کا فاتحہ پڑھنا ثابت کر دیا پتا یہ چلا کہ قرآ کے نفت سے فاتحہ کی ممانت ثابت ہوتی ہی یہ سنا نہیں میں ام نے hey ماجا, ام ام ام بان بان ماجا پر پھر میں انہوں نے کہا میں نے محمد میں نے چار مطالبے ان کے پورے کیے میں نے تقریباً پچیس روایات پیش کی انہوں نے مجھے کہا اس کے اندر محمد بن اسحاف ہے میں نے کہا ادامہ ایپی تمہارے نے اس کو کہا کہ اکثر جمہور اس کو سیکھا کہتے ہیں اور اس کے بعد میں نے کہا ابن الحمام اس کی توثیق کرتا ہے ملا علی اس کی توثیق کرتا ہے نصب رایا والا زیلی ہنفی اس کی توثیق کرتا ہے مولانا عاصف صاحب آپ کے بڑے کہتے ہیں کہ محمد بن صاحب حجت ہے اور یہ چھوٹے کہتے ہیں کہ محمد بن صاحب حجت نہیں جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں محمد بن صاحب حجت ہے جو لال تکر رو نہ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں حجت نہیں تو بن کی تکر پڑھنے والوں کی بات بھی حجت ہو سکتی نہیں اور پھر دیکھے جی دی فیصلہ کن بات انہوں نے ابو سعید قدری کی مسنت بھی ابانا والی روایت پیش کی جس کے اندر تھا کہ ادا کالا مسودی علیم رضاء الفون میں نے کہا اس سے فاتحہ کی ممانت ثابت ہوتی نہیں کیوں اس کا راوی کون ہے ابو سعید قدری وہی ابو سعید قدری امام کے پیچھے فاتحہ کا قائل مولانا آج پردے اٹھ گئے आज चेहरे नंगे हो गए और सही सुधरी मैं इसीलिए कहता था की किरात भरी रिवायतें ना पड़ो جس سے تم کت کی ممانت ثابت کرو گے میں اسی صحابی سے امام کے پیچھے فاتح پڑھنی ثابت کروں گا پتا یہ چلا صحابہ کعات کی ممانت سے مراد فاتحہ کے علاوہ بھی کتنے تم نے ابھی تک اپنے دعوی کے مطابق ایک روایت پیش نہیں کی سنو ابو سید قدری کا کہتے ہیں کہ کالا سالتو ابا سعی سعید میں نے ابو سعید قدری سے سوال کیا نل کل فل امام مولانا جو خلفل امام ہوتا ہے اس کا کو کوئی امام بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے <متصفح> یہاں ہوتا ہے شاید آپ کے یہاں نہ ہوتا ہو وہ <متصفح> سنو اس کے اندر قیاد کا ذکر خلفل امام کا ذکر امام کے پیچھے خلفل امام ہوتا ہے امام کا ذکر کال ابھی فاتحت ال کتاب <متصفح> فاتحت ال کتاب پڑھنی پڑے گی اور یہ حدیث میرے ہاتھ کے اندر ہے حضرت مواد رضی, رضی اللہ تعالیٰ علیہ شاہ مواد رضی اللہ تعالیٰ نے شاہ کی نماز پڑھا کرتے تھے وقال فتح میرے بتیجے کس طرح تم نماز میں کرتے ہو یا اللہ کا جب تم نماز پڑھتے ہو کراؤ فاتحت کتاب یہ اللہ کے نبی کی نماز کا نقشہ ہے جناب نماز جماعت کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں اگر کراؤ بھی فاتحہ تل کتاب میں فاتحہ پڑھتا ہوں یہ کہتے ہیں اس میں مفتلی کا ذکر نہیں مولانا ابان نواز جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے کہ گھر میں پڑھا کرتے تھے جماعت میں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ بھی ہوتا ہے کہ امام ہوتا ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے سارے امام ہوتے ہیں کہ مختلف بھی کوئی ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے امن بن شعیب کا انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے محمد بن اس پیش کیا انہوں نے جرا کی میں نے تو کی کہ انہوں نے امد بن شعیب پہ جرا کی مولانا حافظ ابن حجر حاطمت المحدزین تم بھی اس کو مانتے ہو وہ کہتا ہے کل تو انہوں نے نام بھی لینا پسند نہیں کیا اس کو کچھ لوگوں نے کا مطلب کہل جمہور سرپراز کا صفدر کہتے ہیں کہ جب اختلاف ہو جائے تو حجت جمہور ہے مولانا وسا کہل جمہور جمہور نے اس کی توثیق کی ہے اور محمد بن اس اور عمر بن شہبان نبی ان کی صنعت سے میں نے پیش کیا امام کا ذکر ہے مفتلی کا ذکر ہے فاتحہ کا ذکر ہے نبی نے کہا فاتحہ نہ پڑھو نماز نہیں ہوتی مولوی آزف ساری رات گزر جائے گی تو ایک روایت نہیں پڑھ سکتا جس کے اندر سورہ فاتحہ کا ذکر ہو عمر بن شہبان پھر سن جدی یعنی نبی سے کلو سلا قرآن ہر نماز امام کی ہو مفتی کی ہو منفرد کی ہو جس کے اندر سوئے فاتح نہ پڑی جائے مفت تاجہ تن مفت تاجہ تن مفت تاجہ تم وہ ناقص ہے مولانا آصف صاحب ان کی نمازیں ناقص نہ کرو سنو حدیث انسامت اندر سے اللہ کے سور فرماتے ہیں کہ جس نے امام کے پیچھے پڑا پل یہ کرا بھی فاتحہ دل کتاب وہ سورہ فاتحہ پڑھے مجموعہ سرفراز سبزر حنفی ہے اگر ہیسمی کو پرک نہیں تھی تو کس کو تھی وہ سنو یہ حدیث سنواد میں ان محمود ان جنابی محمود نے عبادہ بن سامت کے ساتھ دیکھو میری ہر حدیث کے اندر فاتحہ کا نفج مبتدی کا ذکر نے محمد اور سلی رسول کریم امار بات مولانا ایک بات رٹ کر آئے تھے کہ میں نے حدیث کو نہیں ماننا اللہ کا شکر اس کے اوپر برقرار تو کہتے ہیں جی ایک حدیث کی پیش نہیں کی حالانکہ میں چالیس کے قریب حدیث پیش کر سکتا <تصفح> ہوں آپ نے تو پچیس پیش کیے میں چالیس کے قریب پیش کر سکتا ہوں اور دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی حوض الحنفی ابن ابی حوض الحنفی انہوں نے یہ فرما دیا کہ سا یہ جو حدیث جابر ہے اس کی جو ساری سرحدیں ہیں معلوم ہے وہ کا حوالہ دے دیں ٹائم دوست آپ بھی میں بس اب یہ ذرا جھوٹ سنی جھوٹ سنی چلا ہاں جی اس جھوٹ پہ فیصلہ دیکھیے انہوں نے کہ عمل حدیث پافراج احمد وبن معاجہ ودار کتنی ہوا ان تین حضرات میں جو نقل کی کیے امام احمد ابن ماجہ دار کتنی نے منتور کی کلیہ ضیافت ان تین کے سرخ زیاف ہیں ان تین کے طریق ضعیف ہے میں نے فت قدیر سے پیش کیا مسنت عبدن فمید کی حدیث میں نے فت سے پیش کیا مسنت احمد بن منی کی حدیث انہوں نے جس کو ذیف پروایا نہیں کیسے کہتے کہ انہوں نے اس کے سارے طریقوں کو صاحب جھوٹ بولا انہوں نے جو آپ میں درد پوری ہوتے میں خود کھڑا ہوگا آپ سے جواب میں لینا بھی ہے جواب دینا بھی ہے آپ بیٹھ آپ بیٹھ جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ختم ہوگی میری الات کی بات ہوگی میں میری آپ سڑک <سرح> پڑ دو ختم درمیان میں کر کے بیٹھے وہ <تصفح> کس لیے ہے وہ اس کو ویسے بتایا پھر کیا ہوتا ہے میرے بات بولتا ہے ان کی بات نہیں بولتا ہے وہ آپ کی طرح بدتمیز نہیں اچھا میں نے یہ کہا تھا کہ پہلے بھی تقریباً چھ سات جھوٹ پکڑ چکا ہوں بہنگائے میں جھوٹ بولا مسلم احمد میں جھوٹ بولا اسی طرح اور جھوٹ چار پانچ میں نے پکڑے اب یہ سات کو آٹھ کا جھوٹ آئے جھوٹ بول رہے ہیں تو حدیث کی ساری صنعت ضعیف ہے حالانکہ وہ یہ فرمایا ہیں کہ مسند احمد دانے کتنی اور ابن ماجہ یہ صنعت ضعیف ہے اس کے علاوہ انہوں نے ضعیف نہیں فرمایا میں نے پیش کی ہے اس کے اندر فضل قدیر کے حوالے سے مسند عبد الحمید پیش کی ہے مسند احمد بن ملی احمد بن ملی پیش کی ہے آپ کو ایک راستہ کہتے ہیں کہ یہ سند صدق اس کے اندر بھی ضعیف راوی ہے میں پڑھتا پھر آپ جس کو صحیح کہتے ہیں بات بنتی تھی لیکن یہ تو جھوٹ ہے کہ انہوں نے ساری سندوں کو دیکھا اچھا ایک بات یہ جھوٹ انہوں نے یہ فرمایا کہ عمر بن شعیب بن والی جو حدیث تھی اس کو عمر بن شعیب کو سیکھا فرمایا میں یہ کہتا ہوں کہ عمر بن شعیب کی جو سند ہے عمر بن شعیب ان ابی ہی ان جدید ہی اس سند کو انہوں نے قضا فرمایا اس میں معین احمد اللہ نے اس طرح تو کسی نے سیکھا فرمائے اس کا حوالہ پیش کرو آپ کیسے کہتے ہیں کہ عمر بن شاہ سی ہے عمر بن شیاستی کا ہو لیکن اس کی ایک سنگت کے اوپر غلط ہونے کا وہ تو غلط رہے گی بات یہ تھی یہ سارا ایک فون چل رہا ہے آگے فرماتے ہیں اچھا یہ دسواں جن کو کی مسرت ابھی حوالہ نے کیے میں نے مسرت ابھی عوامہ سے کیا پیش کیا ابو سے خدری رضی اللہ تعالی میں نے پیش کی ہے حقیق ابو مساشری رضی اللہ تعالی ان جاہل کو پتہ نہیں ہے کہ ابو مساشری اور ابو سے قدری اور میں نے تو مسرت ابھی حوالے سے پیش ہی نہیں کیا ابو سے خدی رضی اللہ تعالی بات کتنا جھوٹ بولا مانے اپنا جھوٹ مانے یا توبہ کرے اپنے جھوٹ سے آگے یہ فرماتے ہیں کلو سلا کن مولانا بحال ختم ہو چکے ہیں لیکن ہار نہیں مانے اب وہ حدیث نہیں پڑھنی کہ میں امام مختلف فاتح دوں پڑ اس کی نماز نہیں پڑھنی برائے ختم ہو چکے ہیں لیکن میں ماننی مولنا مولنا اب میں آپ کو نبی علیہ السلام کی اپنی نماز دکھاتا ہوں کہ جو وہ فاتح کے بغیر ہو رہی ہے اور وہ ان کے ہر نوز ویلا بے نمازی شمار تھا یہ دیکھیں میرے پاس سیاستتا میں سب نمازہ ہے یہ سفا اس کا ستاسی ہے اس میں مراد الگال کا پورا واقعہ ذکر کیے ہیں حضرت حضرت عبد اللہ میں یہ فرماتے ہیں حق میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مین کرا تین خی سکانہ بالا آبو بکر نبی کریم وسلم حضرت ابو بکر نماز شروع کروا چکے تھے نبی کریم وسلم جب تشریف لائے تو جہاں ابو بکر پہنچ چکے تھے وہاں سے آگے کی بجلی ہو چکی ہے کیا کی دو ایسے بھی ہوئی ہو۔ تین ایسے بھی ہوئی ہو مولانا ہاک نزیب تو باتیں پوری نہیں پڑی نوزم اللہ عبریس بھی بے روازی نوزملہ ہے یہ میرے پاس مس احمد ہے یہ سفا نمبر یہ جلد نمبر ایک ہے سفا اس کا چار سو اکسٹھ اس کے اندر بھی میرے پاس رضی اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے ہیں اندر میں بھی اسلام ہی ن جا آپ میرا کلاس مٹھائی چکان والا بابو بکرے کریم گے تشریف لائے تو کلاس وہیں سے شروع کی جا او بکر پہنچ چکی مولانا چالیس سے ابھی ہنی سے پیش کر چکا ہوں تم کیا نہیں مانو گے نہیں ماننا تم نے تو یہ کہنا کہ فاتح کے نفر دے پاؤ فاتح کے نفر دے با سلی ہریشے آ رہی ہے امام بھی ہے نقتری بھی ہے اور باتیں بھی گزر چکی ہے باتیں نہیں پڑھی جا رہی اور نماز بھی ہو رہی ہے مولانا اور کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یہ دبھی شرح ہے اس میں پاس ضلع دارانبی سم لمبا جائے ابھی بکراب بکر ضلع دال کے پاس آئے وہ نماز میں تھے اپنی ماراج الفات میں آپ فی پھر من میں دوبارہ بابو بکر تو کلاد وہیں سے شروع کی گیا وہ بکر اللہ تاران پہنچ گئے تھے آخری نماز ہے اور انہوں میرا مطالبہ ہوتا کہ آپ بھی آخری نماز پیش کریں یہاں آخری نماز پیش کرے اسلام کی فادا کے بارے میں یہ مسرت ہے کا سفر ہے ایک یہ ضلع نمبر ہے اس میں بھی یہ ہے فقرہ رسول اللہ وسلم یہ نہیں سنتا بکر کہ رسول اللہ وسلم نے وہاں سے شروع کی تھا پہنچ تھے نبی علیہ السلام بھی اگر آپ کے نزدیک بے نمازی ہے تو ہم انجائیں گے تو پھر بڑی بات ہے ہم اگر بے نمبازی رہیں گے تو بڑی بات نہیں ہے یہ مسلم احمد کا صفحہ میں کھول رہا ہوں یہ سفا تین سو پانچ ہے جی نمبر ایک ہے یہاں بھی ہے بست مِنَ آئے الَّتِي انتہا گئی ہے ابو اس آیت سے گرا شروع کی جہاں ابو بکر ضلع پہنچ چکے تھے اس سے شروع کی پہنچ چکے تھے دو ہو گئی ہیں تین ہو گئی کے نزدیک تو ہے بولا نا آپ نے اور بھی جھوٹ بولے ہیں جھوٹ کہاں تک آپ کے پکڑوں الحمد میرے اوپر اب تک یہ دعوی نہیں کر سکے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے میں ان کے جھوٹ پکڑ رہا ہوں جن کے اندر یہ بات بات جھوٹ بولتے چلے جانے یہ انہوں نے حدیث معاذ نظی اللہ تعارم پیش کی ہے اس کے اندر تو ذکر ہی نہیں ہے کہ وہ امام المتی کی بات اور یہ پوچھا کہ آپ کیسے نماز پڑھاتے ہیں اظہر امام تھے پوچھا کیسے نماز پڑھاتے ہیں فرمایا کہ فاتح پڑھتا ہوں اس کے بعد اگلی سوٹیں پڑھتا ہوں تو نہیں ہوا <uish Avenant> بات امام کی چل رہی ہے نوزب اللہ جھوٹ بولتے شرم بھی نہیں آتی جھوٹ بولتے شرم نہیں آتی ہے کہ بات امام کی چل رہی ہے بات یہی ہوتی نا کہ حضرت نماز کے نمازی نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں آپ رس نے فرمایا کہ کیا آپ ڈالتے ہیں نام پہ نماز ویسے پڑھاؤ نا جتنا برداشت ہو سکتی لوگوں سے پوچھے کیا پڑھتے ہو میں آگے یہ پڑھتا ہوں تو وہ ایمان تھے مختلف ایمان بھی مختلف کر رہے ہیں گیارہ بارہ جھوٹ پکڑ چکا ہوں آپ کی کتاب تھی نا یہ اچھا یہ میرے پاس ہے احمد اس کا صفحہ نمبر 363 اس کے اندر اباس ضلع تاران سنواتے ہیں نبی سرسل میرا براد میں بابو بکر نبی وسلم نے ترات وہیں سے شروع کی جہاں سے ابو بکر مولانا آب, آب, اب بات یہ رکتی ہے آپ بھی آخری نماز پیش کرے آخری نماز پیش کرے کہ جس کے اندر یہ ہو کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ادا پڑھنے والی کی نماز کو میرے والی کروائے یہ میں یہ میرے پاس تبرانی ہے جس نمبر بارہ ہے سفر نمبر اس کا ان, انانوے ہے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر سے مینہ سنگھ تھا من ترا نبی علیہ السلام نے وہیں سے کرایہ شروع کی جائے ہم سے پہنچ چکے تھے ہماری نماز ہماری نماز آپ علیہ السلام ہماری نماز ہے آخری نماز ہے اس کے بعد تو کوئی جماعت کے ساتھ آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی نہیں آخری نماز آئیے اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھی نہیں گئی ہے آپ بتاؤ کہ نبی علی السلام بھی بے نوازی تھے نو ملا رواز والے میں نے آپ نے میرے مطالبے جواب صاحب یہ ہے میں نے یہ مطالبہ کرنا تھا مولانا عاصف صاحب سے مولانا عبد صاحب سن لیں آپ کے مناظر کو جب میں نے روکا میں نے اس لیے روکا کہ تم نے جو مسند احمد بن منی اور مسند عابد بن حمید وغیرہ کا جو حوالہ فتح القدیر سے دیا ہے مولانا اس کی سند پڑھ دے صرف اتنا مطالبہ ہے بات نہیں چلے گی پہلے پڑھیں پھر بعد میں آپ اپنی بیٹھو بیٹھو <سؤال> <سؤال> بات یہ ہے کہ جو سند ان نے کہی وہ سند تو کوئی لکھی چھپی بات ہے نہیں وہ تو سامنے ایک منٹ وہ تھا ابھی ایک منٹ میں نہیں پڑھنی نا ضرور ٹھیک ہے پڑھوں گا حیدرآباد کیا شرم نہیں ہوگی شرم نہیں کے ساتھ کی بات بھی سنیں گے ان سے کے جواب دور بولے تمہارے گھر سے ہم نے سابت کر دیا تم نے کہا کہ ایک سیکھا ویڈیو میں دکھا دو میں نے بھی کہا کہ ایک آدمی نے بھی میں نے کہا کہ ایک آدمی نے بھی سیکھا نہیں کہا میری سچویشن کہا اب میرے ملا نے ایک منٹر سبر کریں بھائی صبر پیدا کریں ماشاء اللہ یہ صبر والے جو کھڑے تھے ماشاء اللہ صبر کا مظاہرہ ہو رہا تھا آپ سے نیا صبر لے کر آ رہے ہیں احمد بن منی کس طرح آپ تو میں شرط پوچھ رہا ہوں کیوں کھارے ہو ہے اس کی پرداداری شہر میں کچھ ہرارا کالا ہے نکالو نا نکالو نا ہم نے مرادرہ روکنا ہے جب تک تو مرشد احمد بن منی مورانا آج اپنے پڑنی آتیاروں کو پیش کریں گے ہاں جی ہو گئی آپ سب کر اب آپ کو ہی نا وہ جیسی آدمی ڈراوالی ہو تو پریشان جیسے صنت پیش کرو تمہارے ہمارا ایک تو یہ مطالبہ ہے کہ جو ہم نے صنعت پڑی تھی جو حدیث ہم نے پیش کی تھی اس پر جو جرا کی ہے اس کو اس پر فٹ کریں گے یہ جو مراد بول رہا ہے اس کو نے ثابت کرنا ہے ہم بھی صنعت پیش کرتے ہیں اور آپ سے ہم اس صنعت پر جرا بھی لے لیے دی ہیں ہم نے وہ <سلام> جو تین ایک منٹ وہ جو تین آدمیوں والی جو آپ نے احمد کے حوالے سے امام احمد کے حوالے سے دارا کتنی والی اور تیسری ابن واجب ان کے جو تر تذیف آپ نے پڑھ کی اور ساری اس کی سندو پر فٹ کیا ہے نا وہ آپ نے ثابت کر کے یہاں سے جانا ہے ویسے آپ انشاءاللہ نہیں جائیں گے ثابت کریں گے تو ایک بار دوسری بار حضرت ابو زیر رضی اللہ کم کی حدیث آپ کے مولوی صاحب نے پارٹی اس سے چراغ قبضل امام کا مسئلہ ثابت کیا ہے ملنی. امام کے پیچھے فاطیہ پڑھنے کا مسئلہ صرف چراغ کا بھی نہیں میں پھر سے آدوں گا میں دوبارہ یہاں را دوں گا میں سارا لکھا ہوں دوبارہ اچھا دوسری بار وہ بھی جو کرو یار ادھر دیکھو حدیث میں آپ کے امام, آپ کے مناظر صاحب نے فاتحہ کا لفظ دکھانا ہے امام کے پیچھے اگر امام اور فاتحہ کا لفظ ہوا تو آپ کے مناظر سے دلیل بن جائے گی اگر وہ دو نہ ہوئے تو یہاں آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا تو میرے مناظر نے دھوکہ دیا میں نے شابق اچھا اور اگر آپ اس طرح جیسے میرے پاس سوال کر رہے ہیں میں اپنے مناظر صاحب کو جواب لے کر دے رہا ہوں آپ نے اس کا جواب مجھے دینا ہے پھر بیٹھنا ہے سمجھ آ گئی کھڑے شوق سے ہوئے ہیں بیٹھنا آپ نے میری مرضی سے اس لیے میں ابھی میں زیادہ لمبی بات باتیں چھوٹ بھی سارے تھے لیکن یہ دو باتیں آپ ثابت کر دیں اس نے احمد الحمد ہم حدیث پیش کرتے ہیں آپ کا ہم کے ان تین سندوں پر وہ سارے ترق ان پور کے دو ہونے کا جو قول اس نے پیش کیا تھا وہ سابق کریں گے مناظر صاحب جی آپ بھی حوالہ لے لیں میں آپ حدیث کی صنعت لے لیتا ہوں ایک صرف ایک منٹ سنعت بڑی صرف صرف ٹھیک ہے یہ مسلمت احمد نہیں یہ صنعت میں پڑھ ہوں اخبرانا اسحاق ازرک کال حدنا سفیان عن عن عن و شریف ان موسم اب عائشہ ان عبداللہ ابن شداد ان جابرین نزی اللہ تاران کو نہیں کیوں کرے جو پچھ ہم نے پچھلا جھوٹ بلوانا ہے دوسری بات میں حدیث سے آپ نے امام کے پیچھے فاتحے کا مسئلہ دکھانا بات یہ ہے پڑے گے کہ ہماری جانچ ہمارا